باللہ من وطلو عليهم نبأ آدم بالحق اذ قربا قرب فتقبل من ولم يتقبل من الاخر قال لأقتل انت قال بن اسرائیل کے واقعہ کو بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے احکامات کے نہ فرمانے کی وجہ سے ان کو بہت پریشان ہونا پڑا چالیس سال تک وادی تہ میں ان کو پریشانی اٹھانی پڑی سبب کیا رہا سبب ان کے کم عقلی رسول کے اطاعت سے انکار اب اس واقعہ میں اللہ سبحانہ و تعالی بری اسرائیل میں سے عدم السلاۃ والسلام کے اولاد میں سے حسد کی وجہ سے قتل کا واقعہ ذکر فرماتا ہے کہ حسد کے ذریعے سے انسان بے عقل بن جاتا ہے گناہ کبیرہ کا مستحق بن جاتا ہے یہ اس کے لیے سبب ہوتا ہے تلاوت کرے آپ ان پر نب اپنے آدم دو بیٹوں آدم علیہ السلاۃ السلام کے بالحق کے حق کے ساتھ یہاں جو واقعہ بنی اسرائیل کے اسرائیلی روایت میں ہیں کہ آدم علیہ السلاۃ السلام کے دو بیٹھے ایک رشتے پر ان کا تنازعہ ہوا ایک نے کہا اس کا نکاح میرے ساتھ دوسرے نے کہا میرے ساتھ ہوگا یہ واقعہ درست نہیں ہے اس کی کوئی سند کوئی سہات نہیں ہے بلکہ اسرائیلی واقعہ ہے صحیح بات جو کہ قرآن کریم کی اس آیات سے ثابت ہو رہی ہے وہ یہ کہ ان دونوں بھائیوں نے حابل اور کابل نے اللہ کے تقرب کے لیے قربانی کی عمل کیا ہے ان دونوں میں سے حابل کی قربانی اللہ نے قبول کی اور قابل کی قربانی کو اس کے نیت کی خرابی کی وجہ سے اللہ نے رد کیا اعمال کے مردود ہونے کے لیے یا تو نیت کی خرابی ہوتی ہے یا مال کا حرام ہونا ہوتا ہے مالی عبادت میں یا عمل کرنے والے کا مشرک ہونا ہوتا ہے عقیدے کے خرابے ہوتی ہیں یہاں پر اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر فرمایا اور جیسے کہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں بنی اسرائیل کے اعتراض میں کہ ہم ایسے نبی کو مانیں گے جو ہمیں معجزات لے کر آئے ایسے معجزات جس کی قربانی آگ جلائیں اللہ نے وہاں جواب دیا تھا جو تم مطالبہ کرتے ہو ایسے انبیاء بھی تو آئے ہیں لیکن کب تم لوگوں نے ان کے باتوں کو مانا ہے بلکہ رد کیا ہے یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی نے حابل کے قربانی کو آگ کے ذریعے سے جلایا اور یہ اس کی علامت تھی قبول ہونے کی کسی کی وجہ سے اس کے بائی کابل نے اس کے ساتھ حسد کیا اللہ سبحان تعالیٰ نے سارے نسلوں کے لیے آدم علیہ کی اولاد میں سے اس واقعہ کو بطور نصحت حسف اتنا قبیح عمل ہے کہ انسان کو قتل تک پہنچا دیتا ہے ورنہ اور کوئی تنازعہ ان کے درمیان میں نہیں ثابت ہوتا ہے فرمایا قربا قربان جبکہ ان دونوں نے قربانی نہ قبول سے کالا سے جو جواب میں دوسرے نے کہا مائے تقبل اللہ ہو یقین قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ مستقین پرزگاروں سے اور جیسے کہ قرآن کریم کی اس واقعہ کو یوسف علیہ السلط و کے واقعہ کے ساتھ موازنہ کیا جائے وہاں پر بھی مسئلہ تو یہی ہے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اس کو کنویں میں کیوں ڈالا ہے کیا قصور ہے چھوٹا بھائی ہیں سب سے خوبصورت ہے بہت ہی لاڈلہ ہیں ماں باپ کے سامنے صرف بھائیوں نے حسف کی وجہ سے ایسا کیا ورنہ وہاں تو کوئی جھگڑا نہیں اس, آ... اس واقعہ سے بھی یہ ثابت ہوتا کہ یہ بھی واقعہ سبب حسد ہے اور کوئی لڑکی کا نکاح کا تنازعہ نہیں ہے یہاں پر امت کے لیے مسئلہ کہ اللہ کے ہاں عبادت کے قبولیت کے لیے شرط کیا ہے وہ اخلاص ہے متقین کے عبادت اللہ تعالی قبول کرتا ہے اور جس میں تقوی نہیں ہے اللہ ان کی عبادت کو رد کرتا ہے یہ اصول ہے شرعی اصول اللہ رب العالمین نے اس واقعہ کو بطور نصیحت لوگوں کی لیں کہ آدم علیہ سلاۃ والسلام کی اولاد میں سے ان دو کے اس قصے اور واقعہ کو ان کے سامنے پیش کرو تاکہ لوگ اپنے آپ کو حسد سے بچائیں نبی علیہ سلاط و السلام نے فرمایا حسد انسان کے نیکیوں کو اس طرح جلا دیتا ہے جس طرح لکڑیاں لکڑیوں کو آگ جلا دیتی ہے فرمایا لم بس اگر آپ دراز کرے گا میرے طرف اپنے ہاتھ لے تک تو لیں کہ مجھے ہاتھ تیرے طرف <coughs> میں نہیں اپنے ہاتھ کو تیرے طرف بڑھاؤں گا لے اب لگ تاکہ تجھے قتل کر دوں یہاں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنا دفاع نہیں کروں گا بس سر جوڑ کر بیٹھ جاؤں گا تم مارو مجھے اور بس قتل ہی کر لو نہیں میں تو دفاع کروں گا لیکن تیرے طرف جو میرا ہاتھ بڑھے گا وہ قتل کی نیت سے نہیں بڑھے گا صرف دفاع کی نیت سے بڑھے گا میں دفاع کروں گا تجھے قتل نہیں کروں گا بعض لوگوں نے یہاں لکھا ہے کہ بس وہ تو بیٹھ گئے ہیں سوفیوں کی طرح اور دوسرے نے مار دیا نہیں ایسی بات نہیں ہے وہ اس کی کلام سے پتہ چلتا ہے میں قتل کیلئے تو اس طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا ہاتھ دفاع ضرور کروں گا اور جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہوتا ہے ابو ابود کی روایت ہے کہ جب ایسے فتنوں کے دور ہو جائیں گے مسلمان مسلمان کو قتل کرے گا تو اس وقت تم آدم علیہ سلاۃ والسلام کے اس بیٹے کے مانند ہو جاؤ قاتل نہیں بننا مقتول بن جاؤ لیکن دوسری جانب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان کہ اگر تمہارے گھر پر کوئی آ جائے تمہارے مال لوٹنے کے لیے تمہاری عزت پر ہاتھ ڈالنے کے لیے تو فقاتل ہو ان سے لڑو صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی ایسے وقت میں ہم کیا کریں گے فرمائے لڑو فرمائے ان قتلنی اگر وہ ہمیں قتل کر دے تو فرمایا فا فانت تو شہید آپ شہید ہیں وہ ان قتل اگر میں قتل کر دوں تو فرمایا ہو اس کا خون رائے گاہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں مردار ہو گیا برباد ہو گیا وہ اس لیے کہ اس نے اقدام کیا ہے تیرے گھر پر آنے کا تیری عزت پر ہاتھ اٹھانے کا تیرے مال چیننے کا اگر وہ مارا گیا تو چلا گیا برباد ہو گیا اگر اس نے تجھے قتل کیا اپنے عزت کے اور اپنے مال کی دفاع میں تو فنت شہید آپ شہید ہے تو اس کی گنجائش ہے اس فتنے میں جب مسلمانوں کے آپس کی لڑائی ہو اس میں پھر اس تعلیم کی ہمیں ضرورت ہے کہ مسلمانوں کی لڑائی میں جب دونوں جانب معاہدین ہوں اور جس طرح سیاسی لڑائیاں ہوتی ہیں سیاسی لڑائیوں میں جو کورسی کے جنگ ہوتے ہیں ایک کہتے ہیں امیر میں ہوں گا دوسرے کہتے ہیں میں ہوں گا ایسے لڑائیوں میں پھر اجتناب کرنا ضروری ہے جیسے کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے اختلاف کے دوران باز صحابہ نے ان دلائل کو پیش کیا رہا اس میں ہم ہتھیار نہیں اٹھائیں گے ہم شریک نہیں ہوں گے ہاں اگر ہمیں کوئی قتل کرتے ہیں تو وہ ان کی مرضی ہے ہم آدم علیہ السلام کے اس بیٹے کے حابل کی طرح ہو جائیں گے اور ایک روایت میں ایسے موقع پر ایسا بھی ہے کہ اگر آنے والے کے تلوار کی چمک تمہیں ڈرائے تو اس وقت اپنے چہرے پہ کپڑا ڈال دو لیکن قاتل نہیں بننا ایک مسلمان کے خون پر اپنے ہاتھوں کو رنگین نہیں کرنا اور ایک روایت میں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو بر خون کہیں تمہیں جانم میں لے نہ جائے مانا جب تم مسلمان کے خون کو بہاؤ گے تو چلو بر خون اگر اس سے نکل جائے مر جائے تو تب بھی وہ تمہیں جانم میں جانے کے لیے سبب بن جائے گا لہذا اپنے نے آپ کو بچاؤ ترہیب ترغیب کے اندر یہ روایت ہے تجھے قتل نہ کرنا اپنا صرف دفاع کرنا اس کی سبب کیا بنا میرے لیے فرمائن اور اللہ سے ڈرتا ہوں جو رب العالمین ہے یہ سب کچھ اللہ کے خوف کی وجہ سے میں کرتا ہوں ان خوف اللہ یہ دلیل ہے کہ گناہ سے بچنے کے لیے اللہ کا خوف سب سے بڑا ڈال ہے ہر گناہ سے بچاؤ کے لیے خشیت الہی، خوفی الہی. ان میں چاہتا ہوں انتب ہوا یہ کہ تم لوٹو مانا تم اٹھا لو بوجھ کر لو وزن کر لو کہ لوٹے تم بھی اسمی و اسمی کا میرے اور اپنے گناہ کو میرے گناہ اور اپنے گناہ کو تم لوٹ کر لے جاؤ اپنے طرف اٹھا کر دونوں بوجھ اپنے کندھوں پر لگ دو فتح بس تم ہو جائے من اصحاب النار جانم والوں سے وزالے کا جزا والمین اور یہی بدلا ہے ظالموں کا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں تمہیں مجرم بنانا چاہتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ تجھے قتل کر دوں تیرے قتل کا سزا میرے کندھوں پر آ جائے تو اس کے بدلے میں میں اس کو ترجیح دیتا ہوں کہ بس تو مجھے قتل کر دے میرا گناہ تیرے کندھوں پر آ جائے گا میرے قتل کی ذمہ داری تجھ پر آ جائے گی اور چونکہ تم ظالم ہو تو ظالم کے لیے یہی ہے کہ وہی بوجھ اٹھائے کیونکہ قتل کا ارادہ بے گناہ میرا کر رہا ہے تو تیرے سزا یہی ہونا چاہیے کہ تو قیامت مت دن اللہ کے ہاں پکڑا جائے فتو قتل ہو نفس آسان کر دیا اس کے اس کے نفس نے قتل قتل اپنے بھائی کا فقتل ہو فس کیا اس کو فاص بحم نلخاصرین فسو گیا نقصان ہو ٹالبانوں میں سے یہ دلیل ہے کہ نفس کے اندر دہیہ ہے دعوت دینے کے اسباب ہوتے ہیں جیسے کہ قرآن کریم سے نفسوں کے تقسیم واضح ہیں نفس امارہ ام ہے اور نفس مطمئنہ ہے اور نفس لوامہ ہے یہ تین تقسیم ہیں تو یہاں نفس امارہ ام نے اس کو گناہ پر ابارا اور نفس کے ابارنے کی وجہ سے یہ گناہ پر اتر آیا تو اس لیے فرمایا کہ فتوطل ہو نفس آسان کر دیا اس کو اس کے نفس نے کیا چیز آسان کیا قتل آخری بائی کے قتل اور قاتل کیا ہوتا ہے خاسر ہوتا ہے اس لیے فرمایا پاس باہر ہو گئے نقصان اٹھانے والوں میں سے اب یہ اپنے بائی کے وجود کو لاش کو لے کر پھر رہا ہے ظاہر بات ہے لاش چاہے کندو پر ہو یا زمین پر ہو لیکن جس نے قتل کیا ہے اس کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے یہاں پر اس کا بے عقلی دیکھو اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے جرم کی وجہ سے اس کو اتنا بے عقل بنایا کہ اب اپنے بھائی کو سنبھال نہیں سکتا ہے کہ میں اس کے ساتھ کیا کروں بے عقلی کے سبب سے وہ اپنے بھائی کے لاش دفنانے سے خاصر رہے تو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے اس کو عبرت دینے کے لیے ایک پرندے کو بھیجا کوا جو اپنے چونچ میں اپنے پنجے میں اپنے شکار اپنے گوشت کو کسی چیز کو لا کر یہ ان کا طریقہ ہوتے پرندوں کا کہ جو کھایا وہ کھایا باقی اپنے لئے ذخیرہ بنایا تو اس نے پنجوں سے ان کو بتانا تھا کہ دیکھو تم پرندے سے بے بدتر ہو گئے ہومارا اتنا بیکار ہے تو اس پرندے کو دیکھ کر اس کے بعد اس کا ہوش شعور آتا ہے باز علما نے تو لکھا ہے کہ اس سے پہلے کوئی قتل نہیں ہوا تھا فوجگی اس طرح نہیں ہوئی تھی کہ وہ اپنے انکوں سے دیکھ لیتے لیکن دوسری جانب یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے فودگی ہوئی ہو لیکن اس کی عقل کو اللہ نے برباد کیا تھا بعض اوقات اتنا انسان کا عقل خراب ہو جاتا ہے کہ آسان سے کام بھی اس کے سمجھ سے بالاتر ہو جاتے ہیں فرمایا فبا غرابن اللہ تعالی نے کودا لیم ہوتا کہ دکھلائے اس کو کہ کس طرح چپایا جاتا ہے سوی لاش اپنے بائیکیں تاکہ ان کو دکھائے اللہ نے خصوصی طور پر یہ کام ان کے سامنے کروایا سوعا سوعا اصل میں شرمگاہ کو کہتے انسان کا وہ حصہ جس کو ظاہر کرنے سے انسان کو تکلیف ہوتا ہے ناپسند کرتا ہے ہاں جب انسان ہو جب وہ حیوانیت میں تبدیل ہو جاتے تو پھر وہ تو ننگے پھرتے ہیں روڑوں میں لیکن یہاں پورے لاش کو سوا اس لیے کہا ہے کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے اس کی پوری لاش کو انسان چھپانا چاہتے ہیں ایک اخترام اس کو اور بڑھ جاتے کہ اس کا لاش ہے اس کے پاؤں پر بھی کپڑے ڈالتے ہیں چہرے پر بھی ڈالتے ہیں تو اس لیے سارے وجود کو سو آتا کہا کالا کہنے لگے یا وہ لتا افسوس آجز تو کیا میں آجز ہوں انکون غراف ہے کہ ہو جاؤں میں اس قوے کی طرح اس قوے کے مانند بھی میں نہیں ہوں قوے سے میں گیا گزرا ہوں ہاں اس لیے کہ کوا وہ ظالم نہیں ہے وہ قاتل نہیں ہے تم نے قتل کیا ہے اور یہ دلیل ہے کہ انسان اعلی معیار پر کب ہے جب وہ اللہ کے بندگی پر پورا اترتا ہے جب اللہ کی بندگی کی پٹلی سے اتر جائے پھر کبھی وہ قوے کے مانند نہیں ہوتے کبھی وہ اسفل برین بن جاتے ہیں جو ہے ان اللہ دو اللہ نزدیک یہ ساری صفات ان کو اللہ کے معافیت اللہ کے فرمانے سے ملتے فرمایا فس ہو گیا وہ نادمین میں سے پچھتانے والوں میں سے ہو گیا لیکن بعد میں پچھتاوے کا کیا فائدہ فائدہ تو پہلے سے انسان غور کرے فکر کرے سوچے یہ کام کروں یا نہ کروں اس میں فائدہ کیا ہے اس میں نقصان کیا ہوگا پہلا سوچنا بعد میں سوچنے کے بعد اس کا نتیجہ پلٹ کر نہیں آتا ہے واپس نہیں آتے نقصان ہو جاتا ہے ہاں اگر انسان نادم ہو جاتا ہے توبے کی طرف تو اس میں پھر جیسے کہ معروف ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کا مسئلہ ہوتا ہے حقوق العباد ہے تو ان سے معافی مانگنا ہے حقوق اللہ ہے تو وہ تو اللہ رب العالمین نادم ہونے کے بعد جب انسان اس بات پر نادم ہو کہ میں نے اللہ کی نافرمندی کی ہے تو پھر اس میں توبہ ہے لیکن اپنے عمل پر نادم ہو کہ یہ عمل میں نے کیا اس کا نقصان ہوا ہے مانا یہ ہے کہ میں نے بندے کو قتل کیا مجھے کچھ نہیں میرا فائدہ نہیں ہوا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے یہ تو ندامت کچھ بھی نہیں ہے یہ ندامت تو اس اعتبار سے ہے کہ میرا عقل خراب ہو گیا میں نے اتنا بوجھ اٹھایا میں نے خام خواہ نقصان کیا اس ندامت سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا ندامت تب فائدہ مند ہے جب وہ اللہ کے معاشیت کے خوف سے ہو کہ اب میں اس کا جواب کیا دوں گا یہ پھر توبے کے زمرے میں آتا ہے من اج رضا لکھا اسی وجہ سے ہم نے کتبنا بن اسرائیل پر انہو من قتل نفسا نمن جو, جو بھی کوئی قتل کرے گا کسی نفس کو بغیر نفس بغیر نفس کے بدلے مانا قتل کے بدلے بدلے قتل نہیں ہے بلکہ بے گناہ ہے او فساد فساد کرے جی زمین میں گویا کہ قتل سے جمع قتل کیا اس نے سب لوگوں کو اس لیے یہ سارے لوگ ایک آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئے ہیں ایک آدم علیہ السلام کی اولاد ہے سارے ایک بندے کو قتل کر دیا مثلاً اگر آدم کو قتل کیا جاتا اس کی اولاد نہ ہوتی تو دنیا میں کوئی انسان نہ ہوتا اس ایک آدم سے اللہ نے سارے انسانیت کو پھیلایا ہے تو ایک کو قتل کرنا ایسا ہے جیسے کہ سب کو قتل کیا جائے اس لیے ہماری شریعت میں بہت بڑا گناہ ہے انسانی حقوق تلفی میں سب سے بڑا گناہ قتل ہے اور یہی ہو جائے کہ سب سے پہلے حساب قیامت کے دن وہ خون کا حساب ہوگا قتل کا حساب ہوگا انسانوں کے حقوق میں اللہ نے فرمایا کہ اسی اسی دن سے اسی وقت سے وقت ہم نے یہ بات لکھ دی کہ ایک قتل کا سزا ایسا ہوگا جیسے کہ ساری انسانیت کو قتل کرنا وہ امن احا اور جس نے بچایا اس کو پکا انا سے جمیا گویا کہ اس نے بچایا سارے لوگوں کو سب لوگوں کو بچانے کے مترادف ہوگا ایک بندے کو موت سے بچانا سارے لوگوں کو موت سے بچانے کے مساوی ہوگا موت سے بچاؤں کے لیے بہت سارے اسباب ہے. راستے ہیں کسی کی قتل کا منصوبہ ہو چکا ہے آپ نے ان کے اصلاح کی آپس میں ان کا سلب اس بندے کو موت سے بچایا لڑائی کے دوران کوشش کی فساد کو روک دیا موت سے بچایا یہ سارے اسباب ہیں اس لات كے تھے ان كے رسول نام رسول بلبئی نا تھے واضح دلائل کے ساتھ قَثِرًا پر يَقِنًا بہت سارے نکل جانے والے ہیں امبیات سلام كے کے آنے کے بعد كیونكہ تعلیم کے بغیر اگر بات ہوتی پھر تو مسئلہ تھا لیکن یہاں تو اللہ فرماتے کہ ہم نے ان کو تعلیم بھی دیا ہم نے شریعت کو سمجھانے کے لیے امبیا بھیجے لیکن انہوں نے پھر بھی نبیوں کے تعلیم کو فراموش کیا انما نماز جزا الدینہ یقیناً بدلہ ان لوگوں کا جو ہاربون اللہ ہا جو لڑتے ہیں اللہ تعالی سے وہ رسول اور اس کے رسول سے وہ ساؤ نہ فضا دے اور کوشش کرتے ہیں زمین میں فساد ان فساد کی ٹانگوں کو پاؤں کو کاٹ دیا جائے من خلاف ان مخالف جانب سے آو یا نکال دیے جائے من یہ ان کے لیے خزی ان رسوائی ہیں پھر دنیا دنیا میں ان کی نظیم اذام ہے بہت بڑا اب اس میں اللہ رب العالمین نے زمین کو فساد سے پاک کرنے کے لیے قانون کا ذکر کیا کہ اللہ کی طرف سے یہ قانون ہے کہ جو لوگ راستوں میں بیٹھ کر بستیوں میں رہ کر مسلمانوں پر حملے کرتے ہیں ان کے مال کو لوٹتے ہیں ان کے جانوں کو قتل کرتے ہیں یا لوگوں کو ڈراتے ہیں دمکاتے ہیں ہیبت اور خوف لوگوں کے دلوں میں بٹھاتے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے شرع نظام اللہ نے دیا کیا میں تین صورتیں ہو سکتی ہیں ایک صورت تو یہ کہ لوگوں کے مال بھی لوٹ لیں اور قتل بھی کریں دوسرا صورت یہ جو قتل تو نہیں کریں لیکن مال لوٹ کر لے جائیں جس صورت یہ ہے کہ قتل بھی نہیں کیا مال بھی نہیں لوٹا لیکن لوگوں کو ڈرانا مقصود ہے دمکانا مقصود ہے اپنا خوف ان کے دلوں میں بٹھانا مقصود ہے تو تینوں طریقوں کے لیے سزا متعین کیا ہے پہلے کے لیے سزا یہ جو قتل کرتے ہیں لوگوں کے مال بھی لوٹتے ہیں ان کو قتل بھی کرو اور ان کو سوری پر بھی چڑھاؤ تاکہ وہ لوگوں کے لیے عبرت بن جائے دوسرے کے لیے کہ مال لوٹتے ہیں لیکن قتل نہیں کرتے ان کے لیے سزا یہ ہے کہ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹو تاکہ لوگوں کے لیے عبرت بن جائے تیسری کے لیے سزا یہ ہے جنہوں نے مال بھی نہیں لوٹا اور قتل بھی نہیں کیا صرف لوگوں کو خوف زدہ کیا ہے ڈرایا دھمکایا ہے اور لوگ اپنے خوف کے مارے اپنے کام کاج اور رستے بدل دیتے ہیں تو فرمائے ان لوگوں کو علاقوں سے نکالو ان کو ایسا عبرتناک سخت سزا دے دو تاکہ وہ بستیوں میں رہ نہ سکے ٹھہر نہ سکے بگا دو ان کو اسلامی ریاستوں کو ان سے خالی کر دو یہ تینوں سزاوں کا اللہ تعالی نے یہاں ان آیتوں میں تذکرہ کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سزا کے بارے میں جو خود اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں دیا تھا بخاری کے اندر اور دوسری کتابوں میں وہ تفصیلی عدیث موجود ہے کہ چند لوگ آئے تھے مدینے میں اور مدینے کی آب ہوا ان کے اوپر موافق نہیں آئی تو ان کے رنگے بدل گئے بیمار ہو گئے نبی علیہ السلام نے ان کو کہا کہ جاؤ ہمارے اونٹوں کے ریوڑ کے ساتھ رہو اور وہاں غلام ان کے ساتھ ہے تو اونٹوں کے دودھ اور ان کے پیشاب کو مکس کر کے استعمال کرو بطور علاج وہ جب وہاں گئے انہوں نے یہ معاملہ کیا صحت مند ہو گئے مدینے کی ایک جانب میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کو قتل کیا ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے آنکھوں کے اندر لوہے کے سلاخے سلائی لگائیں مختلف قسم کے سزائے اس غلام کو دی اور اونٹوں کو بگا کر لے گئے نبی علیہ السلام کو اطلاع ملی نبی علیہ السلام نے اعلان کرایا کہ کوئی تیز رفتار گوڑا سوار ہو تو پہنچو صحابہ نے تعاقب کیا پکڑا پکڑ کے لے آئے نبی علیہ السلام نے ان سے پوشا جس غلام کو کس طریقے سے قتل کیا ہے انہوں نے بتایا اسی ترتیب سے نبی علیہ السلام نے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے ان کو زخمی کیا وہ پانی تڑپ تڑپ کر مانگ رہے تھے اللہ کے نبی نے فرمایا ان کو پانی نہیں دو یہ ان کے ساس کے سزا ہے بدلہ ہے بدلا جیسے انہوں نے کیا ویسے ان کے ساتھ کیا جائے گا یہاں پر یہ بات بھی واضح ہو رہی ہے کہ چاہے انسان کتنا شفیق ہو نرم دل والا ہو لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ اللہ کے شریعت میں نرمی مت کرو اس لیے کہ یہ تمہاری اپنی ضرورت کی چیز ہے اس میں اگر تم اپنی نرمی کرو گے تو تمہارے معاشرے کا اندر بگاڑ پیدا ہوگا لہذا اس میں وہ پورا پورا نافذ کرو اللہ انہوں نے توبہ کر لیا جان ان اللہ, غفور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت میرا بان ہے جن لوگوں نے توبہ کیا ہے اور توبہ کرنے کے بعد ان کو اب سزا کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے اسلام قبول کیا اور اپنے جرموں سے توبہ کیا اسلام میں داخل ہو گئے اور امن ہو گئے تو اب ان کا خون اور ان کے اجسام جو ہے وہ محفوظ ہو گئے اسلام نے ان کو پناہ دے دیا دینا اللہ تعالیٰ سے تلاش کروہل وسیلہ سبھی نہیں لڑو اس کے رستے میں وسیلے کا مسئلہ یہاں علماء نے لکھا ہے بہت تفصیلی اس بارے میں دو کتابیں مشہور ہیں اس کا مطالعہ بہت اہم ہے ایک شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الوسیلہ اور ایک شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کی الوسیلہ و انواعی یہ دونوں بہت اہم ہیں اس عنوان میں اگرچہ بہت سارے علماء نے اور بھی لکھا ہے وسیلے کے تعریف لغت میں کیا ہے علامہ جرجانی حنفی نے لکھا ہے الوسیلہ تو ما مائ تقرر علا گئی وسیلہ یہ کہ اس کے ذریعے سے غیر کی طرف انسان پہنچ جائے اس کے ساتھ قربت حاصل کرے غیر کی طرف پہنچنے کے لیے ذریعہ شرعن ہر وہ عمل جو قربت الہی کا ذریعہ بن جائے ہر وہ عمل جو اللہ تعالی کے قربت کا ذریعہ بن جائے وہ وسیلہ ہے اب ایک وہ وسیلہ جو مشرقین نے پیش کیا تھا اور قرآن نے اس کا رد کیا ہے وہ کیا وسیلہ ہے زمر آیات نمبر تین میں ہم پڑھتے ہیں نا مانا بدہم اللہ ظلفا ہم ان کی بندگی صرف اسی مقصد کے لیے کرتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کر لے اللہ رب العالمین نے یہ مشرقین مکہ کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کے ماسیوا کے بندگی کرنا اور اس کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرنا یہ شرک ہے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے قصیدۃ دنیا میں لکھا ہے کہ فش شرک ہو و توسل و مقصود شرک یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان کا مقصود کیا ہو قربت منر رب العظیم شانی اس رب کی طرف جو عظیم شان والا ہے بے عبادت المخلوق من شجرن ایسے مخلوق کے ساتھ یعنی وہ درختوں کی صورت میں ہوں بے عبادت المخلوق منشجرن و من قبر ومن, ومن اوثانی وہ قبر کی صورت میں ہوں یا وہ شجر کی صورت میں ہو یا اوسانی یا بتوں کی صورت میں ہو اس کا عبادت کرنا اس کو اللہ کا قرب کا ذریعہ بنانا ان دو شعروں میں گویا انہوں نے اس شرکی وسیلے کی تعریف کی کہ فشر کو ہو توسل و مقصود ہو شرک وہ وسیلہ ہے جس کا مقصود اللہ کا قربت ہو من رب عظیم عشانی جو کہ عظیم الشان رب ہے بے عبادت المخلوق من و من قبر و من اوسانی مخلوق کے عبادت کرنے کے ساتھ چاہے وہ درخت ہو یا پتھر ہو یا بت ہو اس میں امام ابو نبر رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ نظریہ عام معاشرے میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ عقیدہ جو اس کی طرف اپنے آپ کو لوگ نسبت کرتے ان میں آپ کو نہیں ملے گا لیکن امام صاحب کا یہ عقیدہ ہے وہ کہتے اللہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالی کو پکارے مگر اللہ ہی کے ناموں سے اللہ کو پکارے گا مارا اللہ کے ماں سے کسی اور کو وہ پکار نہیں سکتا ہے اس کے ذریعے سے اللہ کو پکار نہیں سکتا ہے کیا معنی بات ہی و اسماتی و اسما اللہ کے ذات اور اللہ کے اسماء صفتی نام اللہ کو پیش کرنا جس طرح ہم قرآن میں پڑھتے ہیں نا ربنا ربنا ربنا بنا رب بنا ربنا آتنا فر دنیا سبحان اکا مختلف لفظوں میں انبیاء کے دعائیں اور اس بارے میں شاہ اس نے اتفح، میں سخت وعید کی ہے ان لوگوں پر وہ کہتے ہیں کسی قبر کے پاس جانا حاجت طلب کرنے کے لیے کہتے ہیں یہ کون سا گنا ہے وہ کہتے ہیں فَإنَّهُ إثمٌ، کہتے ہیں ان نہ یہ تو گنا ہے لیکن کون سا ہے اس من اکبروں میں نل یہ وہ گنا ہے جو قتل سے اور زنا سے بڑا ہے اکبرو من القتل مشر من کا نیا بدول کہتے یہ تو ایسا ہے جو کہ لات اور عزا کی عبادت کرے اب یہ عقائد کون پڑھتے ہیں دنیا میں اس وقت کون مانتے ہیں اس کو شاہلی اللہ کا نام تو سب استعمال کرتے ہیں لیکن اس عقیدے پر آ کر کے اس کے ساتھ کس کا اتفاق ہے وہ کہتے ہیں قبر کے پاس انہوں نے باقاعدہ تفہیمات میں قبروں کے نام لیے ہیں کہتے ہیں اجمیر میں جانے والے اجمیر کا نام لکھا ہے کہتے ہیں لوگ جو اجمیر میں جاتے ہیں یا فلاں قبر کے پاس جاتے ہیں فلاں کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں یہ لوگ ایسے ہیں کہ اس من اکبر قتل و ضنا ان کا یہ گناہ قتل اور زنا سے بڑھ کر ہے اور یہ لوگ تو ایسے ہیں جیسے کان یا ابد اللہ جو لات ازا کی عبادت کرنے والے اب اس بارے میں جو لوگوں نے ضعیف روایات سے وہ سیدھا پکڑنے کی کوشش کی ہے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اس میں پہلے وہ حدیث جو کہ ہم صورت بقرا کے حوالے سے پڑھ چکے ہیں فتح کا آدم كَلِمَاتٍ کلم عَلَيْهِ اس کے ذمن میں اور وہی واقعہ صورت آرات میں بھی مشاء پڑھیں گے وہ روایت جس میں انہوں نے آدم علیہ السلام کو وسیلے میں پیش کیا ہے آدم علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کو وسیلے میں پیش کیا ہے یا وہ روایت لولا کا لولا کا لما حلق یہ تو موضوع, روایات ہیں موضوع اور لوگوں نے اس کو بطور وہ سلے میں پیش کیا ہے یا قبر پر دعا مانگنے والے حدیث ایک روایت میں ہے نا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا بارش نہیں ہو رہی تھی لوگوں سے کہا اللہ کے نبی کی قبر سے چھت ہٹاؤ یہ چھت کے اوپر جو قبر کے اوپر چھت ہے گمبد جس کو کہتے ہیں اس کو کھول دو اسمان کی طرف کہتے ہیں جب وہ کھول دیا گیا تو بارش ہو گئی یہ روایت بھی محدسی نے لکھا ہے ضعیف ہے البانی رحمت اللہ نے بھی لکھا ہے اور ابن تیمیہ رحمتہ اللہ نے بھی لکھا ہے یہ روایت زعیف ہے اور محدث نے تو اپنی کتابوں میں یقیناً لکھا ہے اسی طرح نبی علیہ السلام کی قبر پر ایک دیہاتی کا آنا اور وہاں استغفار کے دعائیں پڑھنا جیسے کہ پہلے وہ آیات ہم پڑھ چکے ہیں کہ اگر یہ آپ کے پاس آتے اور استغفار کرتے نبی بھی ان کے لئے استغفار کرتے اس آیات کے زمین میں نے لکھا ہے وہ روایت بھی ضعیف ہے وہ سرے میں لوگ پیش کرتے ہیں ان کو ایک اور روایت جو سردن حسن ہے یعنی بعض مدین نے تو اس کو ضعیف لکھا ہے جو سورن ابو ابود سنن جامت الرزی جامت الرمیزی میں دوسرے کتابوں میں ہے جو کہ نابینا صحابی نے آ کر نبی علیہ السلاۃ والسلام سے کہا تھا کہ میرے دعا کرو نبی علیہ السلاۃ السلام نے فرمایا اگر تم صبر کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے نابینا ہونے میں صبر کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ میرے لیے دعا کرو اللہ کے نبی نے اس کے لیے دعا مانگی اور اس کو اللہ نے بنا دے دی یہ بطور دلیل پیش کرتے ہیں کہ اس میں وسیلہ ہے لیکن یہ بات اس وسیلے سے یقینی طور پر ہٹ کر ہے جو وسیلہ شرکیہ ہے کیوں یہاں ان تمام روایتوں کو البانی رحمتہ اللہ نے اپنے کتاب میں جمع کیا ہے کہ دیکھو ان کے تمام طرق ہے اس روایت میں یہ ضعیف ہے فلاں ضعیب ہے فلاں زعید ہے, ہے یہ روایت حسن درجے کی ہے حسن درجے کی لیکن خلاصہ یہ ہے کہ اگر یہ صحابی اللہ کے نبی کے ذات سے دعا مانگنے والا ہوتا غیبانہ طور پر تو اس میں یہ جو حدیث میں الفاظ ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی میں لیے دعا مانگو نبی علیہ السلام السلام نے اس کے لیے پھر دعا مانگی اور اللہ کے نبی کے سامنے اللہ کے نبی ان کو کہہ رہے کہ آپ بھی دعا مانگو وہ صحابی بھی دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ نبی کی دعا میرے حق میں قبول فرما اللہ کی نبی بھی اس کے لیے دعا مانگ رہے ہیں تو یہ تو وہ وسیلہ ہے جو شرح جائز ہے کیونکہ شرعی وسیلے کے جواز کی جو, جو دلائل ہے یہ اس میں داخل ہے کسی نیک اور صالح بندے سے کہنا پھر خاص کر نبی سے کہنا کہ میں لئے دعا مانگو یہ تو شرعی وسیلہ یہ تو جائز ہے اس سے تو کوئی انکار نہیں اصل جو ز... شرکیاں وسیلہ ہے بدعیاں وسیلہ ہے اس سے اصل میں انکار ہے کہ وہ قبر کے پاس ہو دعا مانگنا اپنے لیے اس کو وسیلہ بنانا غیبانہ طور پر کسی بزرگ کا یا نبی کا یا ملک فرشتے کا نام لے کر اور ان کے ذریعے سے دعا مانگنا یہ شرک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو دعائیں مانگی ہے مشہور روایت اس بارے میں کہ اللہ میں تجھ سے تیرے ان ناموں صفتوں کے دعا مانگتا ہوں جو تون نے اپنے نبی کو بتائے ہیں یا نے اپنے پاس رکھے ہیں اپنے ان میں غیب کے ساتھ یہ دعائیں نبی رسرات والسلام نے مانگی ہے اور جائز ہے یہ لیکن اس کو لوگ یاد کیسے کریں گے اس کو تو یاد کرنے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے اللہ معمنی اسلو کا بےکل اس من ہو اللہ میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں تیرے ہر اس نام کے ساتھ جو رکھا ہے تعلیم دی ہے او اس فی مخنون الغبا یا اس نے اس کو اپنے علم غیب جو تیرے پاس محفوظ ہے چپا ہوا ہے اپنے پاس رکھا ہے ان تمام ناموں کے ساتھ میں تج سے دعا مانگتا ہوں اور دعا کے اندر اللہ شرحی وسیلہ اللہ کے ناموں کو اللہ کے سامنے پیش کرنا یا پھر دوسرے نمبر پر اپنے صالح اعمال کو اللہ کے سامنے پیش کرنا اپنے صالح اعمال کو اللہ کے سامنے پیش کرنا اس بارے میں وہ مشہور ادیس آپ کے سامنے ہے کہ تین افراد وہ غار کے اندر پھنس گئے تھے اور ان تینوں نے اپنے نیک نیک اعمال کو پیش کیا تھا ایک نے کہا میں نے والدین کی خدمت کی ہے اللہ تیرے رضا کے لیے. دوسرے نے کہا اے اللہ میں نے صرف اور صرف تیرے رضا کے لیے اس مزدور کی مزدوری اس کو مکمل لٹائی تھی اور تیسرے نے کہا کہ میں نے گناہ کبیرہ زنا سے صرف تیرے خوف سے پیچھے ہٹ گیا ہوں اور اس, گنا, اس گناہ کو میں نے چھوڑا ورنہ ایسے موقع پر کون پیچھے ہٹ سکتا ہے تو تینوں کے اعمال پیش کرنے کے بعد اللہ نے اس کو اس غار سے نجات دے دیا یہ ہے صالح اعمال کو اللہ کے سامنے پیش کرنا یہ جائز ہے یا کسی زندہ سے دعا مانگا مانوانا کروانا جیسے کہ بخاری کی روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد عمر فاروق کے دور میں بارش نہیں ہو رہی تھی تو صحابہ نے عباس رضی اللہ تعالیٰ کو استسکا کے لیے اپنے ساتھ لے جا کر اس سے دعا کرائی اور کہنے لگے کہ اللہ جب ہمارے لیے بارش کی ضرورت ہوتی تو تیرے نبی ہمارے لیے دعا مانگتے اب وہ موجود نہیں ہے چونکہ فوت ہو گئے ہیں اب جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کی نبی ہر جگہ موجود ہے صحابہ کرام کی اس بات کے کی کیا جواب دیں گے کہ اللہ کے رسول تو اب نہیں ہے ہم میں اب اس کے چچا کو بے ام نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو لے کر آئے ہیں آباس سے دعا کراتے ہیں یہاں یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اگر فوت شدہ نبی کے وسیلے سے دعا کی ضرورت ہوتی تو صحابہ زندہ آباس کو لے کر نہ جاتے اسی مدینے کے اندر اور یہ اجماعی مسئلہ ہے صحابہ میں سے کسی نے بھی اس کا اعتراض نہیں کیا ہے کہ یہ غلط ہے بلکہ یہ گویا کہ صحابہ کا اجما ہے اس وقت کہ مردوں سے دعا نہیں کرانا ہے زندوں سے کرانا ہے اس کے بعد ماویہ رضی اللہ عنہ کا دور میں جیسے کہ حدیث سے صاحب یہ واقعات اسلامی تاریخ سے ثابت ہے معاویہ کے دور میں اس نے ایک تابعی کو بلایا اس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ مستجاب دعوت ہے دعائیں اس کے قبول ہوتی ہے معاویہ رضی اللہ عنہ خود خلیفہ اور صحابی رسول ہے بلکہ کاتب الوحی ہے لیکن اس نے جب سنا کہ یہ فلاں تابعی کے دعا بہت قبول ہوتی ہے اس کو بلایا اور بارش کے لیے اس سے دعا کرائی یہ جائز ہے تو جائز و سینا شرحان وہ مانگنا چاہیے اور غیر جائز شرکیاں اور بدایہ و اس سے اجتناب کرنا بہت ضروری ہے یہ مشہور عالم دین گزرا ہے پچھلے عرصے میں یوسف لدیانوی صاحب وہ وسیلے کے اوپر بحث کرتے اپنی کتاب میں اختلاف عمر صلاحت المستیم کے پہلے میں پہلے ان لوگوں کے دلائل لاتے ہیں کہتے ہیں جو لوگ وسیلے کے ذات کی وسیلے کے قائل نہیں ہیں ان کی دلیل بخاری کی اغار والے حدیث ہے ان کی دلیل عباس کے دعا والے روایت ہے اور کہتے ہیں چونکہ ہم ذات کی وسیلے کے قائل ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہماری یہ ذات کے وسیلے میں زیادہ عجزی ہے کیوں ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ایسے کوئی عمل قابل ہے ہی نہیں جو ہم تیرے سامنے پیش کریں ہاں تیرے بزرگوں کے ساتھ ہمارا تعلق ہے ان سے محبت ہے اچھا اس پر دلیل لاتے ہیں دلیل کو سنو کیا دلیل لاتے ہیں کہتے ہیں اے اللہ ہمارے خاتمہ کر دے اے اللہ امام پہ کر دے خاتمہ بت بنی فاطمہ کہتے ہیں شیخ شادی کا یہ شعر کس کو یاد نہیں ہے اب وہ دلیلات اپنا مصیبت یہ ہے کہ ایک طرف کہا جاتا ہے کہ عقیدے میں کسی کی پیروی جائز نہیں ہے عقیدے میں تقلید حرام ہے دوسری طرف اپنے بزرگوں کے تقلید اس انداز میں کرتے ہیں کہ اس میں نہ قرآن نہ حدیث نہ اجماع کہتے ہیں کہ شیخ شادی کا یہ شعر کس کو یاد نہیں ہے کہ امام پہ کرد خاتمہ بے بنی فاطمہ مانا اے اللہ ہمارے خاتمہ ایمان پہ کر دے حسن حسین کی واسطے بنی فاتمہ یہی وہ شرک ہے والے صلاح کے قوم سے چلا ہے کہ انہوں نے یغوس یعوق اور نصر ان کو بطور وسیلہ پیش کیا تھا صالح بندوں کو یہاں سے انہوں نے آغاز کیا تھا لہذا شرکی وسیلے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے شیخ الاسلام ابن تین رحمت اللہ علیہ نے مجموعہ الفتح میں لکھا ہے اور یہی عقیدہ اور بھی علماء نے بہت سارے علماء نے لکھا ہے کہ علماء اس بات پر متفق ہے کہ قبر کے پاس دعا کی قبولیت کے لیے اپنے ذات کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے کہ کسی قبر کے پاس اپنے لیے دعا مانگنا وسیلہ پیش کرنا یہ شریعت میں علماء اس پر متفق ہے کہ اس کے کوئی دلیل نہیں ہے فرمائے اِنَّ الَّذِينَ كفروا اگر ہو ان کے لیے جو کچھ زمین میں ہے سارے, کے سارے مَا هُو اور, اس جیسے اور وہ, میں دے اللہ کو وہ دے دے معاوضے کے طور پر اور اپنے آپ کو جانم کے آگ سے چھڑا لے فرمائے تاکہ فتیا دے اس کو من آزاب قیامت کتنے عذاب سے ماں تو قب بلا قبول نہیں کی جائے گی ان سے نہیں قبول کیا جائے گا ان سے یہ فی دنیا بھر کا سونا ہو اس جیسے ساتھ میں اور بھی ہو وہ رحم آزاد ان کے لیے عذاب دردناک ہے معلوم ہوا کہ وہ چیز انسان کی نجات کے لیے وسیلہ بن سکتا ہے جو شریعت سے ثابت ہے ورنہ قیامت کے دن زمین بر سونا وہ دیتا ہے لیکن وہ نجات کے لیے وسیلہ نہیں بنتا کیوں کہ اب شریعت نے اس کی نفی کر دی کہ اب نہیں چلے گا دنیا میں اس کے چلنے کا موقع تھا جیسا کہ چھوٹے پارے کے شروع میں ہم نے پڑھ لیا تھا یہاں پر اس آیات کے اندر جو پہلا آیات ہم نے پڑھ لیا نا اس کے اندر خود اللہ نے اس وسیلے کی سراہد کی ہے نا وہ اب تک آگے کیا فرمایا آگے عمل پیش کیا ہے نا کہ کیا کرنا ہے وسیلہ تلاش کرو لیکن کرنا کیا ہے اللہ کے رستے میں جہاد کرو نا یہ وسیلہ وسیلے اپنے عمل کو وسیلہ بناؤ یہ کافی ہے تمہاری تو فرمایا کہ زمین برف سونا بھی کوئی دے گا زمین بر خزانے بھی دے گا تو تب قبول نہیں ہوگا یوریٹ وہ ارادہ کرتے ہوں گے اخروج نکل جائے وہ آگ سے وہ ماہوم بخار جین مینہان نہیں نکلنے والے ہوں گے وہ ان سے مقیم ان کے لیے عذاب ہوگا مشغی کا وصارق وصارق تو مرد اور عورت کو دیا ان دونوں کے ہاتھ جزام بیما کا بدلہ ہے یہ جو انہوں نے کمایا نکاللہ نکال عبرت ہے اللہ کے طرف سے حکیم اللہ غالب حکمت والا اس آیت میں دو بات ہے ایک تو یہ کہ پہلے آیات میں اللہ نے فرمایا کہ فدیے میں تو پورا زمین برف بھی اگر کوئی دے گا تو وہ قبول نہیں ہوگا تو اس سے یہ بات سامنے آ رہی تھی کہ پھر دنیا میں لوگوں کے ہاتھوں کو کیوں کاٹا جا رہا ہے اس دنیا کی اگر قیمت نہیں ہے تو اس کا جواب یہ آیا کہ یہ تو نکال کے لیے عبرت کے لیے کاٹتے ہیں تاکہ لوگوں کے مال بے جا نہ اٹھا لے کے جا سکے یہ بطور عبرت تاکہ لوگوں کا مال محفوظ ہو جائے دوسری بات یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کی قیمت کی تخقیر بیان کی کہ معمولی چیز ہے اس کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے تو یہ شبہ پیدا ہو رہا تھا جب قیمت نہیں ہے تو جہاں مل جائے اٹھاؤ کسی کا مال مل جائے تو اٹھا کے لے جاؤ یہ تو بے قیمت چیز ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں اٹھاؤ گے تو ہاتھ کاٹ دیں گے ایسا نہیں پڑا ہوا یہ دنیا کا مسئلہ نہیں آخرت کے بارے میں بے قیامت ہے وہ ایک مقولہ ہے نا کوئی کہتے کسی کے پاس آیا پہلے اس کا وہ دوست غریب تھا تو دیکھا بڑا مالدار ہے اس کے اونٹ کرے ہیں بکریاں ہیں بینسے ہیں وہ جب بھی اس سے پوچھتے ہیں یہ اونٹ جس کے وہ کہتے اللہ کا مال ہے اچھا یہ بھینسے کس کے یہ سب اللہ کا مال ہے یہ بکریاں کس کے ہیں یہ سب اللہ کا مال ہے کہا ٹھیک ہے اللہ کا مال ہے تو میں اس میں سے دو تین اونٹ لے کے جاتا ہوں تم کون ہے بولنے والا کہا کہ تم لے کے جاؤ میں تیرے ہاتھ پاؤں توڑ دوں گا میں تمہیں اتنا بےغرت نظر آتا ہوں اللہ کا مال تم لے کے جاؤ گے میں چھوڑوں گا تمہیں کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ نے پہلے مال تو سوال یہ پیدا ہو گیا کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو جہاں پڑا ہے کوئی بھی اٹھا کے لے جائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں تم لے کے جاؤ ہم تمہارے ہاتھ کاٹ دیں گے اور اس میں ایک نقطہ یہ کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے سارق کو مقدم کیا سارق اس میں یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ چونکہ مرد حضرات جو ہوتے یہ باہر گھومتے پھرتے ہیں تو چوری اس سے زیادہ ہو سکتی ہے عورتیں جو ہیں یہ گھر کی چیز ہیں اپنے گھر میں رہتی ہے ان کو اللہ نے گھر کے سنبھالنے کا حکم دیا ہے تو جب یہ بار گھومیں گے پھرے گی نہیں تو چوری کہاں سے کرے گی اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے اس کو اس لیے مقدم کیا ہے فرما واضح الحکیم اللہ غالب حکمت والا ہے اللہ عزیز ہے اگر دنیا میں کسی نے کسی کا زیادتی کر لی اکبر کسی پر بھی زیادتی کر لی تو عزیز پوچھ لے گا اور اگر یہ کوئی سوال کر لیں کہ معمولی سے مال پر جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے کہ سمنلم جنا جتنا قیمت ہو جس کے اوپر انسان ڈال خرید سکتا ہے ڈال درہم کے اعتبار میں ہوتے ہیں وہ چار درہمے دو درہمے ایک درہمے اپنی زمانے کے حساب سے اس کی قیمتیں بدلتی ہے تو ڈال کی قیمت جتنا چوری جس نے کیا تو اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے گا اور جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے کہ جب قیامت کے دن یا قرب قیامت کے واقعات میں جو آیا ہے زمین سونا اپنے باہر پھینک دے گی تو چھوڑ آئے گا کہے گا اس کی وجہ سے ہاتھ کاٹتے ہیں اس کی وجہ سے لوگوں کو قتل کرتے ہیں یہاں پر اللہ رب العالمین نے سوال کا جواب دیا ہے کہ اگر کوئی کہہ دے کہ اتنی سی قیمت پر اتنی سی چیز پر لوگوں کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں تو یہ تو صحیح نہیں ہے اللہ نے فرما یہ حکیم کے معاملات ہیں حکیم کے ہر کام میں حکمت ہوتا ہے اس کا قانون بغیر حکمت کا نہیں ہوتا ہے یہ ایسے ہی ہوتے نا انسان چھوٹے سی چیز کو اٹھاتے تو پھر بڑے چیز کو اٹھاتے ہیں پھر کروڑوں روپے اٹھاتے ہیں چور تو چور ہی ہے اسلام نے اس لیے کہا کہ اس کے ہاتھ کاٹو تاکہ لوگوں کے مال نہ اٹھائے پھر اس میں قانون ہے ایک دفعہ چوری کیا دائیں ہاتھ کو کاٹو دوبارہ چوری کیا بائیں ہاتھ کو کاٹو پھر چوری کیا تانگ کاٹو یہ اس کا سلسلہ ہے پھر جیسے علماء نے اس کی تفصیل لکھا ہے فرمایا و من اللہ در درگذر کرے گا ان پر جس نے توبہ کیا توبہ کرنے کے بعد اللہ سرحان کا احسان اس پر آئے گا فَإنَّ اللَّهَ اللہ رب العالمین اس کو نجات دیتا ہے علم کیا آپ نہیں جانتے ہوئے اسی کے لیے ملکیت اسمانوں اور زمینوں کی ہے یا فرمشاں عذاب دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اللہ والا کل نشین قدر اللہ چیز پر قادر ہے اس میں ملکیت کا ذکر کیا تم اس بات کا علم نہیں ہے یہ قانون اللہ تعالیٰ کا کیوں جاری ہوتا ہے اور وہ غفور و رحیم کیوں ہے اس لیے کہ ملکیت اس اللہ کی ہے تو جب ہر چیز اللہ کی ملکیت ہے تو اللہ کی ملکیت میں اللہ کا نظام چلنا چاہیے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے تو اس کی مرضی ہے جیسا نظام چلائے یا الرسول اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غم میں ڈالے آپ کو وہ لوگ جو سارے فی جو جلتی کرتے ہیں کفر میں من ان لوگوں سے قالوا امنا جنہوں نے کہا ایمان لائے اب اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان تسلی کہ جو منافق یہودیوں میں گھستے ہیں نسارا میں گھستے ہیں اور مجوسیوں میں گھستے ہیں اسلام چھوڑ کر آپ پریشان نہ ہو یہاں پریشانی تو انسان کو ضرور ہوتی ہے جو لوگ اسلام سے بیگانے ہوتے ہیں لیکن یہاں وہ پریشانی مراد ہے کہ ہے ایسا پریشان ہونا کہ آپ اپنے آپ کو قتل تک موت تک پہنچائے ایسے پریشانی مت کرو ہاں اللہ رب العالمین نے آپ کو جس کام پر مکلف کیا ہے آپ ان کو کرے ان کو سمجھائے ان کو مسائل کی حقیقت قیامت کی حقیقت سامنے رکھے وہ لوگ جنہوں نے کہا آمنا مانا یہ کالو آمنا ان کے کہنے تک ہے بس ان کے دلوں میں امان نہیں ہے بے اپنے منہ سے من نئی ایمان لائے ان کی دل ایمان ان کی دلوں میں نہیں اترا ہے صرف زبانی جمع خرچ ہے مانا منا فکین آل وہ بہت سننے والے ہیں جوٹ کے سم ماؤن قوم بہت سننے والے ہیں دوسرے قوم کے لیے لم یا دوں گا جو نہیں آئے آپ کے پاس یہ یہودیوں میں کچھ لوگ ہیں کچھ منافقین جو اسلام کے دعوی کرنے والے ہیں ان میں ہیں وہ انتہائی درجے کے باریک بینی کے ساتھ آپ کے باتوں کو صرف اور صرف اس لیے سنتے ہیں کہ دوسرے قوموں کے لیے وہ جاسوسی کرتے ہیں وہ جاسوس ہے یہ آپ کے سب میں آ کر آپ کے مجلس میں آ کر صرف جاسوسی کے لیے باتیں سنتے ہیں فرمایو فرمائے الکلمہ بدل ڈالتے ہیں وہ کو کل موقع مواز ان کے جگوں کے بعد مانا ان کو جن جن جگہوں میں اللہ نے اتارا ہے وہاں سے ان کو بدل دیتے مانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف تورات انجیل میں یا اللہ کے توحید کے مسائل تورات انجیل میں اس کو بدل دیتے ہیں تبدیل کر دیتے ہیں یہ ان کے خصلتوں میں سے ہیں یقول کہتے ہیں اگر دیے جاؤ تم یہ تو لے لو وہ علم تو, تو فہ اگر تم نہ دیے جاؤ یہ تو بچاؤ یہ سارا یہ اپنے ساتھیوں سے کہتے تھے کہ تم لوگ جاؤ مسلمانوں کے ساتھ بیٹھتے ہو اللہ کے رسول جو اپنے آپ کو کہلاتا ہے ان کے مجلس میں بیٹھتے ہو لیکن یاد رکھو اگر کوئی ایسا مسئلہ بیان کرے جو ہماری کتابوں کے ساتھ ہمارے پرانے بزرگوں کی باتوں کے ساتھ موافق ہو تو پھر تو لے لو لیکن اگر مخالف ہو تو نہیں ماننا جس طرح آج بھی لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے بزرگوں کے باتوں کے ساتھ موافق ہے تو لے رو بزرگوں کے, باتوں کے خلاف ہے تو کہتے ہیں نہیں تو بزرگ نہیں کہتے ہمارے بزرگوں نے ایسا نہیں بولا ہے ہم نے اپنے بزرگوں سے ایسا نہیں سنا ہے یہ بہن ہی یہودیوں کا طریقہ ہے منور فت نہ تو ہو اور جو شخص کے اللہ نے ارادہ کیا اس کو فتنے میں ڈالنے کا فلم تم لے فلن تم نے کل اللہ شی فسٹ آپ اختیار نہیں رکھتے ہیں اس کے لیے اللہ کے عذاب سے کچھ بھی اللہ کے عذاب سے اللہ تعالی کے طرف سے فتنے میں ڈالنے سے آپ کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے آپ کے پاس اختیار نہیں ہے اس میں دیکھو اشارہ ہے نا خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے لیے کتنے کوشش کی کہ اس کو فتنے سے بچائے سب سے بڑا فتنہ شرک ہے نا لیکن اپنے چچا کو نہیں بچا سکے وہ سیرت پر دنیا سے چلے گئے اللہ فرماتے ہیں اولائک اللہ یہ وہ لوگ ہے. لَم يُرِدِ اللَّهُ نہیں ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ پاک کرے ان کے دلوں کو اللہ نے ان کے دلوں کو پاک کرنے کا ارادہ نہیں کیا ہے یہ اس حال میں رہیں گے اللہ کا ارادہ نہ کرنا یہ سبب ہوتا ہے نا ان لوگوں کو گمراہ رکھنے کے لیکن اللہ تعالی کے ارادے کو روکنے کے لیے مانے کیا سبب کیا ہے؟ وہ سبب یہ لوگ خود ہے انہوں نے ایسے اعمال اختیار کیے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے قانون کو توڑا اللہ رب العالمین کے قانون کی رعایت نہیں کی تاکہ اللہ کا رحمت شفقت ان کے اوپر آ جاتا تاب یہ توب کا سلسلہ ان پر ہو جاتا لہذا جب یہ اپنے آپ کو اندر سے نہیں بدلیں گے تو اللہ رب العالمین کا بھی راجا ان کے اوپر پلٹ کر نہیں آئے گا بہت بڑا عذاب ہے بہت سنتے ہیں جہودیوں کی صفت میں منافقین کی صفت میں یہ بات آپ کو ملے گی بہت بڑے جٹے لوگ ہیں آج بھی دیکھو نا یہودی بہت بڑے جھوٹے ہیں مسلمانوں پر ایسے جھوٹ بولتے ہیں نصارہ یہود کہ ہاں شوق اللہ کتنا ظلم کریں گے نا اب دیکھو مسلمانوں پر بم برساتے ہیں بچوں کو ذبح کرتے ہیں قتل کرتے ہیں بموں سے اڑاتے ہیں عورتوں کو ایسا ظلم دنیا میں کوئی بھی نہیں کرتا ہے جو یہود نسارا کرتے اس وقت لیکن اس کے باوجود پوری دنیا کے میڈیا پر وہ ظالم کس کو ثابت کر رہے ہیں مسلمانوں کو مسلمانوں میں ایسے لوگ ہیں جو دست ہیں لوگوں کے گلے کاٹتے ہیں وہ تو پھر بھی گلے کاٹ دیں گے کسی مجرم کا تم تو مجرم غیر مجرم نہیں ان کو تو بوٹی بنا دیتے ہیں بون بون کر کے رکھ دیتے ہیں لیکن پوری دنیا کیونکہ جھوٹے ہیں نا اللہ فرماتے ہیں بڑے جھوٹے ہیں یہ تو ان کی صفات اب ان کے ساتھ ہے ہمیشہ کے لیے حق کالون علیہ سہد بہت گانے والے ہیں سوت کو ابھی بھی دنیا میں پورے دنیا میں جو سود کا جال ہوا ہے وہ کن کا ہے یہود ہے ساری دنیا کو پیسے دیتے ہیں اور ان کا سود لے کے ہیں。کام ان کا یہ ہےز کتاب ہے معجزہ ثابت ہو رہا ہے فائن جا او کا پاس تو آپ کو درمیان او آ رضان ہو یا آپ منہ پہر لیں ان سے ایراز کر لیں ان سے اگر آپ منہ پہر لیں گے ان سے فلیں حضور روک اشیا آپ کو ضرور نہیں دے سکیں گے کچھ بھی